آچو باقی چلا گیا رحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب کتنا این اجازت سی کے لیے آج صبح جا رہا تھا راستے میں ایک بات میں آئی زارت کا جو قصد اور ارادہ خالص تھا اس کی برکت سے یہ بات سلمی آئی اللہ <سلام> <سلام> <سلام> حالانکہ حدیث مبارک ہوئی وہ جو بارہا میں نے پڑھی ہے پڑھائی ہے اور بیان بھی کیا ہے یہ کہ یہ کتاب العلم مشتاق شریف کا حلقت کھانی کی پہلی حدیث متاثر اور وہابی کی کتاب میں نے بابق کی تاثیق اس وجہ سے منگوائی ہے تاکہ وہ ہابیوں کے لیے اسے بن جائے یہ جی لکھ رہا ہے اس حدیث کے متعلق میں اسناد ہوں حسن سند اس کی حسن ہے تعلوم صحابی ہیں حضرت, حضرت ابو رضی اللہ تعالی اللہ حضرت کثیر بن قیس یا قیس بن کفیر رمزی شریف میں سائس من کبھی ہے کی, کی کتابوں میں جامعہ ابوار دلکش کی جامع مسجد میں بیٹھا تھا ایک شخص آیا کی یا صل اللہ اللہ. ما کو لحاظت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید مبارک مدینہ سے آیا ہوں کسی حاجت کے لیے نہیں دنیاوی حاجت کے لیے نہیں آیا حضرت کا خود کردار ربی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین آپ نے فرمایا فرما رہے تھے مانسالہ کا طریقہ جو کسی راستے میں چلے یا کی علم آہا, آہا. اس نے اس راستے میں چلنے کا مقصد اس کا علم کی تلاش پڑی کم کرو کل جننا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے میں سے کسی راستے پر چلاتا ہے آہا, آہا. چلائے چلائے آہا. کا... آہا. یا چلائے گا گویا یہ راستہ جس پر وہ ہے سمجھو جنت کی طرف جا رہا ہے کیونکہ جنت کا کام ہو رہا ہے یا جنت کے راستے داخل ہونے کے لیے جو جنت کا لطن راستہ بنایا ہوگا متوگا جنت کے راستے نہیں چلے گا آگے بے شک فرشتے البتہ علم کی رضا کے لیے یعنی اس کو راضی کرنے کے لیے رضا طالب علم کی رضا کے لیے خوشنوی کے لیے ہمیں نہیں آ رہی یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طالب علم کی اس عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے وہ کرتے اس کے عمل پر راضی ہوتا ہے ہوتے جمید کی طرف کے لیے نکلا ہوا ہے ہمیں نہیں آ رہی کیا بات کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے صحابی تھے نا جی جیسے ذرا سمجھنا وہ شخص جو آیا انہوں نے آگے کی کہ میں کسی مقصد کے لیے نہیں آیا دنیاوی مقصد کے لیے نہیں آیا میں صرف دین کا مقصد لے کر آیا صحابہ کرام کتابیں نہیں پڑھاتے تھے جی نہ اس وقت پران مجید کے سوا کو کتاب تھی نہ مدارس قائم تھے تو صاحبی کہیں بیٹھا ہوتا تھا کہیں بیٹھا کو کسی کام کے لیے گیا کسی کام کے لیے کیونکہ اسلام کا فر رہ جو علم ہے وہ غیر رسمی ہے غیر رسمی طریقے سے وہ دین سکھاتے تھے یہ مدارس یہ رسمی طریقہ ہے غیر رسمی طریقے سے دین سکھاتے تھے اب وہ شخص گئے یہ سوچ کر اور یہ سن کر کے ادھر شہادی پاک بیٹھے ہوئے ان کے پاس جاؤں گا ساتھ میں ان کے پاس بیٹھ کر سنوں گا دین کی آپ نے آگے سے یہ حدیث پاک سنائی اس کا مطلب یہ نکلا کہ جہاں کہیں کوئی مسلمان جاتا ہے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 حضرت حا وہ ہے جن کو سارے کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے راز کی باتیں آپ کو بتائی حضرت حضافہ حساب کے تمام منافقین کے نام ان کو بتائے اسی وجہ سے حضرت عمر اور صحابہ رحمان آ کر پوچھتے تھے ان سے یار جو نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے تمہیں بتائے ان کے اندر ہمارا نام تو نہیں ہو آپ نے آپ کے متعلق یہ خطرہ رکھتے تھے اور جو ہم منافقین ہیں کیونکہ منافق کے اندر منافق مومنٹ میں یہی تمیز ہوتی ہے منافق مومن اپنے, بطا... اپنے اوپر بادگان رہتا ہے اپنے اوپر بدگان رہتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے نہ اس کا فر دشمن ہے یہ کہیں مجھے دولت کی طرف نہ لے جا رہا ہو تو اپنے اپنے متعلق بدگمانی رکھتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا قبی ہے تو بہت بڑا اور آخری مثال دیکھو ہما ابرفسلام حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام فرما رہے یوسف علیہ السلام پر ہم گھر فرماتے ہیں اس میں کھلو رہوں ہوں میں نہیں کرتا میں حدیث پاک بیان کرنا پسیلوٹہ تو اندواز رہے ہوئی سزایا تو میں نہیں کرتا آہ کی اب دوپر رو اسلحہ بدا ساس ہوگی جاندہ سی حدیث ساسوں تو سہتے پاکتا میر بھی سوٹ کے کوتر جا رہے کوتر کوئی کھلو کر رہے کھلو رہا آہ یہ یوسف کا گمبرا نہیں سنا تو تشلیم فرما رہے ہیں وما ابھر رہے اور نفس میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا بے گناہ نہیں کرار دیتا نبی کہہ رہے ہیں جب نبی یہ کہتے ہیں تو معلومات تمہارا ہمارا تو فرد ہو گیا مومن پر فرد ہو گیا اپنے متعلق پر گمانے لگتے میرا نفس کیا کر رہا ہے اور بڑا کافر ہے بڑا شیطان ہے بڑا فلید ہے کیا کر رہا ہے یہ کدھر مجھے لے کر جاتا جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے نفس پر بدگمانی کی وجہ سے بد گمانے کی بجائے نیک گمان رکھتا ہے بول لو مومن بات اتقاد ہوتا ہے اپنے نفس کے متعلق اور منافق خوش احتیاط ہوتا ہے اپنے نفس کے مطابق یہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے اب صاحب کرام پوچھ رہے ہیں یار ہمارا کو بنا تو نہیں ہے اور ہم اپنے آپ کو اپنے آپ کے عاشق ہونے کا یقین رکھتے ہیں بالکل حالانکہ کروے پڑھنے والوں میں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 بزرگ لوگ فرماتے ہیں ایمان میں ماننا ہے ایمان میں جو کچھ ہے سچ ہے کریں گے محبت میں ابتدا ہوتی ہے دیوانوار اس کے پیچھے اس کی تباہ کریں اور عشق میں پنا ہوتی ہے کہ اپنا خیال ہی ختم ہو جاتا ہے جو کچھ ہوتا ہے صرف اور صرف اپنے محبوب کے معذوب اور محبوب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 ججن کے پیچھے مجنو صاحب آشک ہوتا پک گیا جی رہا مر رہا یہ ہوئی فنا آلہ رسول کا بندہ آشک بنتا ہے یار کہ عجیب بات جو آشک تھے وہ خود کو منافق سمجھتے تھے اور جو ہم جیسے منافق ہیں وہ خود کو عاشق سمجھتے صاحب عاشق نہیں تھے رضوان اللہ علیہ عاشق نہیں تھے دیتے وہ عاشق ہو کر خود کو کیا سمجھ رہے ہیں اور میں ہیں یاد بتاؤ تو ہمارا نام تو اس درج نہیں ہے اور ہم منافق ہو کر آشک سمجھتے ہیں پتا نہیں کیا کیا منافقوں کے کی علامات ہمارے اندر سمجھ نہیں آ رہی تو بھائی جی شر کے متعلق حضرت اضافہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق پوچھتا تھا تاکہ کہیں شر میں وہ تڑاہ نہ ہو جاؤں ہنس نہ جاؤں جب جانوں گا نہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ شر ہے میں تو خیر سمجھ کر پنکھ جاؤں دیکھو سکول ہے یہودی تعلیم سکول ہے تعلیم شکول ہے یہ وی کی لانت ہے اخباروں کی لانت ہے ریڈیو کی لانت ہے رسالوں کی لانت ہے آج کل اور جناب یہ الیکشا جمہوریت یعنی یہودیت کی طرف نہیں جانتے تھے تو فرچ گئے اگر پتا لگ ہے کہ یہ تو میرا شر ہے تو نکلنا چاہتے ہیں کئی لوگ نکل رہے ہیں ہمارے تمہارے جیسے کہیں نکل چکے ہیں کئی نکل رہے ہیں معلوم آپ پہلے شر کا علم تو ہونا چاہیے اسی وجہ سے صاحب ہے کہ رام ردوار اللہ مجمعین پرماتے ہیں آپ چندر لال صنعت بازا شریف کے اداکے اپنے بازا شریف کے کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرتبہ یہود نسارہ کا ذکر کھیرتے تھے نمازی نشاع کے بعد صبح ہو جاتی ساری رات یہود نصارہ کا ذکر کرتے رہتے کہ انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا یہ برائیاں آئی یہ کفل کیے یہ ایسے انہوں نے کیے پھر جو ان کے اندر اچھے لوگ تھے مومنی صالحین اولیاء اولیات جون کے اندر ان کا ذکر خیر شروع کر دیتے تھے ان کے پیال اب السلام کا ذکر خیر شروع کر دیتے صبح ہو جاتی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 ان کا کوئی اور مقصد تو نہیں ہے مقصد تو ان کا یہی ہے کہ یار دین کی بات کون میں نے کل ایک بات کہی تھی میں نے کہا یار بتاؤ خراب حجم پھرو حضرت صاحب کے ہفتانے کے سوا کہیں دین خالص دکھاؤ اگر کوئی ہے بھائی کا لال ہاتھ کھڑا کرے ماننے کے لیے تیار ہے دین کا دکھاؤ کہیں ہے جب تین کاش نہیں تو میں نے کہا پھر سمجھ لو استاد بھی کالج کہیں نہیں ہے اور پیر بھی کالج کہیں کیونکہ استاد کا کام ہے دین سمجھانا پڑھانا استاد کا کام ہے دین پڑھانا مشکل کامل کا کام ہے دین سمجھا کر اس پر چلانا سمجھ لیا کیا کہا ہے میں نے یہ جی احکام پڑھا دیتا ہے وہ احکام پر چلا دیتا ہے ادھر سے علم ملتا ہے ادھر سے عمل ملتا ہے سمجھ ملتا ہے ادھر سے عمل ملتا آپ ہے کرام رضوان اللہ مجمین فرماتے ہیں ہم دو چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں ایک قرآن مجید کا علم سیکھتے تھے دوسرا قرآن مجید پر عمل سیکھتے تھے اگر مرشد کامل احکام شریعہ کو مکمل جانتا ہے پڑھا ہوا ہے کتابیں درسیات اور پھر مرشد کامل ہے وہ تو سونے پہ سو آگا کہ پڑھائے گا بھی صحیح چلائے گا بھی صحیح سمجھنے آ رہی آدمی یہ پڑھنا اور جاننا اور کرنا پڑھنا اور چلنا یہ دو اللہ چیز ہے یہ سکولوں کے اندر یہ لانتی اسکولوں والے ہیں ایک کو کہتے ہیں تیوری دوسرے کو کہتے ہیں پریکٹیکل پریکٹیکل کے ٹائپ میں پریکٹیکل چنگا میرے موجود پوچھنا چاہیے پھر نکلنا چاہیے ڈوری کلو کہتے ہیں بھائی امر صاحب ڈوری کس کو کہتے ہیں نظریہ علم ہے وہ اور جو پریکٹیکل ہوتا ہے اس میں وہ عمل ہے یہ ڈاکٹر جو ہے پہلے کورس کرتے ہیں پھر کیا کہتا ہیں اس کو جہاں پر وہ ٹریننگ پانچ سال ٹریننگ ہوتی ہے وہ پریکٹیکل ہوتا ہے کرواتے ہیں اسی طرح اسلام کو پڑھنا آسان ہے کرنا مشکل ہے پڑھا, آ, پڑھا وہ لیتا ہے جو نفسیات کتابیں پڑھا ہوتا ہے لیکن چلانا عمل کروانا یہ اس کے پاس کی بات ہے یہ مرشد کا میری کر رہی اچھا اب جب یہ دونوں چیزیں کام کرتا ہے تو وہاں پھر پھر. نہیں تو ایک شاید عمل کروانا جو ہے عمل کروانا ہے یہ دروستہ کام ہے بات نکل گئی میں نے یہاں سے کام کی ہاں جو حضرات جو حضرات یہاں کہیں جاتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ ہمارے تین جگہ ہاں میں بات کر رہا تھا کہ خالد پیر بتاؤں جب خالد بیر کہیں نہیں ہے تو خالد استاد بھی کہیں نہیں ہے اور خالد مرسد بھی हम आपको अंधा गणा पढ़ा सकते हैं लेकिन इतना हो गया गुमराही का रास्ता नहीं दिखा सकते जो दूसरे दिखाए समझ नहीं आ रही आप कनून के अंदर जो पीर मोहम्मद चिश्ती है कनून के अंदर वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में उसके साथ था कोई नहीं है لیکن جس طرح اس کے قانون میں وہ اپنی مثال آپ ہے اسی طرح بےغیرتی اور بےمانی اور منافقت میں بھی اور دنیا پرستی میں بھی وہ اپنی مثال آپ ہے پیر محمد جشتی ہے پشاور کا اس نے مجھے خود بیان کیا تھا کہ ہمارے پیر مام شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ پڑھتا رہا اس نے بیان کیا کہ شاستری ہندو مر گیا تھا افغانستان میں के کاپٹر کے ذریعے اس کی لاش آنی تھی میڈیا میں اس دن ہم پڑھ رہے تھے تیرمام شاہ ربی اللہ تعالیٰ کے پاس آج سرکار نے ہمیں فرمایا آج تم نے اوپر دیکھنا نہیں ہے کافی کی لاش گزرنی ہے کتاب پلیٹ ہو گئی ہے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 میں نے کہا ٹی وی میں آتے ہیں کفان جن کا تاگرد ہے اور جن کا تو مرید ہے مرید بھی انہیں کا ہے ایک کا پھر مر کر ہیلی کاپٹر میں بند ہے سرا میں گزرتا ہے سلا پلیٹ اور صاحب نظر نہیں اٹھانے دے رہے تیرا ٹبر تیرا سارا گھر کا گھر ننگے کافروں کو دیکھ رہا ہے کر رہا ہے سارا دن بتا تیرا تو گھر کا گھر بھی پلیت اور تو بھی تیرا پلیت ہو گئی ایک کافر پھر مردہ کے جانے سے کہ سارے وانتی کافر کنجر تیرے گھر میں چوبیس گھنٹے رہتے ہیں تیرا گھر ابھی پاک ہے مرشد نے اوپر نظر نہیں اٹھانے دی فضا کو نہ دیکھو تم خود کافروں کو سارا دن ٹی وی پر دیکھ رہے ہو بتا پیمان ان کا مریض تم ہوئے یا ہم ہوئے تم نے دو ٹی وی رکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارے مرشد نے سچ کہا سچ فرمایا لہذا خبردار ٹی وی کی طرف دیکھنے آرام ہے ہری مان سے بتاؤ یار پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم بنتے ہیں یا وہ بنتا ہے حضرت صاحب قبلہ کے متعلق اس نے بکواس کی کوئی اس کا نکال دیا تھا آپ نے سے صاحب نے نکال دیا تھا ان کو میں نے کہا میں نے کہا یہ بتا یعنی کو کہہ رہا ہے نکال دیا جباب جتنا میرے آپ اپنے ساتھ بچھا کر کھانا کھلاتے تھے صحیح مت کاغذ رکھا جتنا آپ راضی تھے میرے کس مطلب ہے کہ سیف مکرم کے گھر پر آپ پورے ہماری بستی میں سے کسی پر راضی دیجیے اور دیکھو ہمارا خیال کتنا رکھتے تھے آپ آپ ہمارے گھر والے ایک مرتبہ چلے گئے پس پر زیارت کرنے کے لیے حضرت صاحب کی حضرت صاحب کے ساتھ مرشد پاد کی یعنی بڑے حضرت ہمارے حضرت مرشید پاد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 جس چیز پر لے جائیں سبھی بات کیا ہے ایسے لوگ جو ہے چاہے کھوتے تو اوپر بٹھا لیں چاہے کھوتے کے نیچے بٹھا لیں چاہے اونٹ تو اوپر بٹھا لیں چاہے اونٹ کے نیچے ڈالیں پتلے پہ لے جانا ہے جس طرح مرضی لے جائیں سمجھ نہیں آئی کا کیا ہوتا ہے بات تو ساری گیرت لاری میں نے فیصلہ تیسرے بتاؤ کہا کہا ان کو نکال دیا تھا میں نے کہا یار نکالا تو تھا لیکن اندر سے راز کو پتا کیوں نکالا تھا نا راج یہ ہوگا کہ کیوں تو ادھر بیٹھا ہوا ہے جا چلتی لوگوں کو پیر سے رنگ تمہیں اس لیے ادھر بیٹھنے کے لیے کہا تھا اور کہیں جانے نہیں دیتے تھے ت نے لوگوں کو گمراہ کرنا اور پریڑا کر کے ادھر ہی رہے میرے ہوتے ہوئے تو لوگوں کو گمراہ نہ کر جاؤ میں چلا جاؤں گا پھر نکل جانا تا کر کے ہمارے سامنے اللہ کا فضل کوئی جائے کہاں اس کی بات سے ایسی باتیں نکل آتی ہیں اللہ کے کون حیران ہوتے ہوگی سب گیا جو میں بات یہاں بتا کرنا چاہتا ہوں حدیث پاک کے حوالے سے جو ہم کر رہا تھا نا بولو دیکھنے آتے ہیں اور سمجھ جو کریں ان ملائکا تھا لتا تھا اور ریٹن لکھا لیتے پر دو باتیں سمجھاتا فرش کے پر بچھانتے جو میرے ذہن میں آپ نئی باتیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر مجھے عمل کرا ہوں کہ فرشتے پر ہیں فرشتے ان کے پر بسائے گئے ہیں وہ پر ہیں ان کے ہمارے تمہارے ہاتھ ان کے میرے ذہن میں بات آئی یار دین کے تولوا جو ہوتے ہیں خانس دین کے طلبا کی اتنا بڑی شان ہے یہ فرشتے ان کے پیچھے سے افاؤں کے پر بچھاتے ہیں جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں فرشتے تعظیمن پر بچھاتے ہیں نا ان کی تعظیم کیا بڑے مقدس لوگ مقدس مخلوق اللہ کی اس طرح تعظیم کرتی ہے تو ہم وہاں پر تو خر ہو گیا دین کے طالب علم کی تعظیم کرنی بات نہیں سمجھ آ دین کے طالب سے مراد وہی ہے جو دین کا طلبگار چاہے مدرسے سے ہے چاہے مدرسے سے پایا ہے کسی کاروبار میں مصروف ہے کوئی کام کرتا ہے یہ جی دیا میں رکھنا طالب علم کا یہ مانا جو تم لیتے ہو یہ نہیں ہے طالب علم سے مراد دی... علم دین ہے کیونکہ علم دین کا طلبگار جہاں پر بھی بیٹھا ہے جب وہ نکلتا ہے کوئی دین کا مسئلہ سیکھنے پوچھنے کے لیے فرشتے اور سیکھتا ہوں کہ نیچے تو بھائی تم پر فرض ہو گیا ضروری ہو گیا لازم ہو گیا کیونکہ تم سارے دین کے تو ہو ایک دوسرے کی تعلیم کرو صرف یہ سمجھ کر کہ جب فرشتے اس کے نیچے فرد چاہتے ہیں میں خود دونوں پر میں تو ایک منی کے خطرے سے بنا میرے حضرت صاحب آج مجھے بیان فرما رہے تھے جب یہی یہ پیر کشتی کی میں نے وہاں پر بات کی ہے نا پیر کشتی صاحب کی تو حضرت صاحب کے سامنے فرماتے ہیں یار مجھے میں نے کب کہا ہے مجھے حضرت صاحب نے خلافت کی میں نے کبھی کہا ہے ہاں آخر کچھ کرم تو ان کا ہے کہ میں جب تن تنہا تھا اور مجھے کوئی نہیں جانتا تھا جس وقت میں اپنے آپ کو اس حال میں سمجھتا تھا جو حال میرے دل کا اس وقت تھا کیا سمجھتا تھا کہ میں ایک منی کا دف رہا ہوں منی سے بنا منی میں بس میری حقیقت یہ ہے اور انجان میرا کبر ہے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں اور اندر مجھے دفنا رہے ہیں یہ فرمایا تصور اور خیال میرا اس وقت رہتا تھا اب لکھ اگر ہزاروں میرے ہاتھ چومنے والے ہیں پاؤں چومنے والے ہیں ایک آدمی ہاتھ چومے بندہ فرون بن جاتا ہے اتنا مجھے چومتے ہیں فرمایا میرے مجھے ذرا برا کر بھی فرق نہیں آیا ہمیشہ میرے سامنے وہی تصور رہتا ہے کہ تو منی سے ہے اور آہ سا آہ سا مٹی میں جا رہا ہے فرما میرے سامنے وہی ہے فرما یار مجھے میں نے کب کہا ہے مجھے مرشد نے خلافت دی ہے لیکن مرشد نے آخر کچھ کرم تو کیا ہے نا جس کی وجہ سے میرے دل میں تبدیلی نہیں آ رہی دنیا جتنا میرے پیچھے لگتی ہے مجھے کچھ فرق نہیں آتا آخر مجھے یہ تبدیل جو نہیں ہونے دیتی یہ کوئی مرشد کی کرم نوازی کو آ کر گشتی میرے سارے قانون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 اس کا مطلب یہ نکلا کہ سلام کے وقت جو جھکنے سے چھکنے تو منع کیا گیا ہے نا وہ اس وقت کا ہے کہ سلام ہی جھکنے کے ساتھ کرنا مخصوص ہے السلام علیکم ایسا جھکنا کوٹوں میں ہوتا تھانوں میں ہوتا ہندوؤں کے پاس ہوتا میرا وکیل تھا میں نے اپنے خود جو آنکھوں آنکھوں سے دیکھا بٹور آنکھوں سے جو میں نے دیکھا روڈ کا کیس سے میرا غالب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 یہ ہے رو برابر یہ انحنا ہے جس سے حدیث کا آپ کو منع کیا گیا باقی رہا کسی بزرگ اور کسی دین والے کے پاؤں پر ہاتھ رکھنا تغرو کر برکت حاصل کرنے کے لیے اور اس کی تعظیم کے لیے ریزن لیتا کیوں کیونکہ اگر یہ ہو شرک تو شرک کسی کے لیے بھی لمحے بھر حلال نہیں ہو سکتا ظاہر نہیں ہو سکتا نہ فرشتوں کے لیے جائز ہوتا ہے نہ mm. نبیوں کے لیے جائید ہوتا ہے نہ عوام کے لیے جائز ہوتا ہے اگر یہ صرف ہوتا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ پرماتمے اور سرفرشتے عمل کرتے ہی نہ سمجھ بات کہ ہاں ایک بات رکھے کیونکہ یہاں ہے رحت علیہ کے حوالے بعض علاقوں میں یہ رواج ہوتا ہے توجہ بھائی یہ رواج ہے وہاں کے وڈیرے لوگ جو دنیا دار کے کو چوہدری رئیس نواب جگیردار وڈیرا ہے نا اس کو لوگ ملتے ہیں علاقے میں میں نے دیکھا میلسی کا علاقہ ہے نا ادھر جو بھی چوکری وہ رئیس اور جگیردار کو ملنے آتا ہے وڈیرے کو تو وہ پتا کیا اب مہربڑے ہو جاؤ جو بھی آتا ہے نا پہ ہاتھ رکھتا ہے پھر اس کو ملتا ہے یہ حرام ہے یہ دنیا دار کی دنیا کی وجہ سے تعلیم ہے کیونکہ اس لائن کے اندر کون سی ریتی اس نے دیکھی کون سی بات ہے وہ صرف اس کی دنیا داری کی وجہ سے اور کسی کی دنیا کی وجہ سے جب کوئی کسی کی خاص کاغر کی تعلیم کرتا یا عزت کرتا ہے نا تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا کرتا ہے دنیا کی وجہ سے رہی وجہ سے اگر کوئی ایک آدمی آپ دیکھتے ہیں اس کے ہے نہیں تو یہ وہی یہ کچھ آدمی یہ دو باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں ایک تو ان شاء اللہ بابر صحیح لگتا ہے ببرغان دین اور اور اس سے ایک مرتبہ آپ تمام حضرات کھڑے ہو جائیں گے یہاں پر اور میں فرشتوں کی سنت ادا کرتے ہوئے آپ کے پاؤں پر اسی طرح میں ہاتھ رکھوں گا کیونکہ یہ بات میں نے بیان کی ہے تاکہ سب سے پہلے میں اس پر عمل کروں یہ نہ ہو کہ کیا مت کرو گے اللہ تعالیٰ مجھے فروائے لے میں سپوروں سے پعلوم تو کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے سمجھ آ رہی ہے تم نے یہ کام میں نے ضرور کرنا ہے سمجھ نہیں آ یہ میری محسوس میں دل میں تمہارا احترام ہے میں اس طرح کرتا کیوں نہیں تھا اس وجہ سے کہ تم پچا نہیں سکو گے پچا نہیں سکو گے پنجابیت کہہ رہے ہیں تمہاری برتاش شکار ہو جائے گا وہ پتا نہیں تمہارا نفس نے ابھی تبیعت پہ ہی نہیں ہے تم سمجھو گے پتہ نہیں ہم واہ باہ واہ اس کاج ہمارے پاؤں پر جھک رہا ہے پتہ نہیں ہم با جب پستا بھی ہے اپنے وقت کی کہ نہیں کیونکہ میں نے ہے ہاں کوئی میرے پاس سیت آیا اس کی میں نے عزت کی وہ خراب ہو گیا میں نے عزت سیت سمجھ کر کی وہ اور خراب ہو گیا کوئی میرے پاس مولوی آیا میں نے یار اس کا احترام کیا چلو وہ پتا وہ برباد اور کچھ کا سمجھنے لگ جائے میں نے کہا باقی بزرگ لوگ صحیح فرماتے ہیں جب تک کسی کی نفسانی تربیت نہ ہو جائے اس کو عزت مت کو کہیں خراب نہ ہو جائے عزت کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایمان سے کہتا ہوں جب ہمیں ملتے ہیں لوگ کئی مرتبہ بات میں احساس ہوتا ہے نزامت ہوتی ہے لوگ ملتے ہیں اور ہم جناب مسئلے سے اس میں ہوتے ہیں آپ ایسے ایسے ہاتھ ملا دیتے ہیں اور جناب پرواہ بھی کرتے ان کی بات میں نظامت ہوتی ہے تو سراؤن بن گیا ہے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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نیک عادت اور نیک حضرت جو تھی وہ بغیر تکلق کے ظاہر ہوتی یہی مسئلہ تھا میں کلو کے نقل ہوئی دیکھو میں اس پر بیٹھا ہوا ہوں میں کرسی پر بیٹھا ہوں یہ کرسی میرے نیچے جس طرح میں چاہوں گا کرسی کو ادھر میں سواری کے اوپر بیٹھ جاتا ہوں جس طرح میں سواری کو چاہوں گا پھر تک چلا جاؤں گا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 میرا حبیب خلق سے تابے نہیں ہے <تصفح> خلق میرے حبیب کا تابے ہے یہ ڈبکا ہے حالات کے اندر کیا بات کیا رہی ہاں اچھا یہ تو شد کر دے باقی بند کر دیں آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ گزار پیش کی تھی کھانے کے متعلق اور بھی کافی مسائل سامنے آئے تھے اس کا کوئی نتیجہ ابھی سامنے نہیں ہے शीब खान साहब ने कुछ रोटियों के टुकड़े हाजी साहब को दिखाए दिए थे तो कौन कौन से के थे जिन्होंने वो टुकड़े ब... बचाए थे आपने जो उनको उठाकर दिए तो हर बात आपके सामने उन लोग दरवे जिन्होंने टुकड़े दिए थे मैंने उस बताया था आगे। आगे।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 قیامت کے روز جو بندہ عمل نہیں کر کے جائے وہ علم اس کے خلاف مدعا بن جائے گا ادھر جو عمل کر کے جائے گا اس کا وکیل بن جائے گا کیا بن جائے گا آپ مدعا بنا رہے ہیں کیا ایسے رہنے بھی. اگر اپنا دشمن علم کو بنانا ہے اور قیامت کے روز وہ دعوے دار آپ کا بن جائے تو اسکول میں سے بھی نکلے ہیں تکالیف برداشت کی اپنا علم کے خلاف ہی کرنا ہے میں نے کہا میرا کھانا آپ نے دیکھا ہے کیا کتنی کی روٹی میں بتا دیتا ہوں کڑے کہیں دیکھے کبھی میرے کبھی چھادے میں ٹکڑے دکھائے کبھی سالن بچا ہوا اور پھر اتنا نہ ہو کہ میں اگلے کو کہوں کہ کھا لے جاؤں بتاؤ برتن صاف کر کے دیکھتا ہوں پتہ نہیں تم کیا لوگ ہو حیران ہوتا ہوں میاں شیر ربانی ربی اللہ تعالیٰ نے آپ کے قریب گاؤں سے سوئے ہوئے ہیں है ना रोए हुए हुआ है मैं सोए हुए कह रहा हूं नम का नाउ बतलवानू उसके साथ आप सोए हुए हैं आपकी आदत शरीफ थी के बुरी लंगर जब खाते जो टुकड़े बचा देते थे और बर्तनों के अंदर सालक थोड़ा बचा देते थे आप उसी को साफ करके वो टुकड़े इसी क्रम में मैं यह भी आगे करूंगा आपको कि आपने लोगों को सुख पहुंचाने के लिए अपने आप को तैयार कर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 جو یہ اصول ہے جو اپنے آپ کو دکھ دینے کا اور سہنے کا آدی بناتا ہے وہ لوگوں کو سکھ پہنچاتا ہے اور جو خود کو سکھ پہنچانے اور سہولتوں اور تم آسانی میں رکھنے کا آدی بناتا ہے کی طرح لوگوں کو کاٹتا ہے جس طرح سے بہترین گاڑی آگے بہترین جناب آبرے ہو گئے بہترین آل شان ہر چیزوں ہوگی میرے پاس کیسا فرا کے ساتھ ہوگا آسانی بڑے سوکھ لال سہن لالسانی ہوئے جنہوں ہر کتا یہ ہراپے اور عظائب لے کر تیار ہوتا ہے نکلتا ہے پھر سو کے لیے شام کچھ ہوتا ہے کوٹھی تیار کرنے ہر وہ بے بہتری بےمانی لوٹ بچ تشدد پراغ چکر بازی قتلوں غ... ہر چرائم فساد کے ذریعے وہ مال اکٹھا کرتا ہے تاکہ وہ اپنی سہولت پوری کرے جس سہولت کا دین اس کو ملا تھا سکول کی تعلیم کے ذریعے جو ایک خیال اور تصور اس کو بنا دیا گیا تاکہ انسان ہے بننا ہے تو یہ کام ضروری اسلام جو ہے یہ بارکش ہے اسلام یہ کہتا ہے خود کو دکھ دینا برداشت کرو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام تسلیم. کو بہت آپ کو حکومت پہلے دن جلدی دی گئی ایمان بتاؤ. سے بتاؤ بچپنے سے کیا نجتیں تکلیفیں آپ نے برداشت کی کون کون سی مصیبتوں سے گزرے کون کون سی گھاٹوں پر آپ چڑھے کتنے سال ہاتھوں میں لوگوں کے پکتے رہے کبھی اس کے ہاتھ میں کبھی کسی کی نوکری کرتے ہیں کبھی کسی کی غلامی کرتے ہیں کبھی کسی کی کرتے, کسی کی کرتے بادشاہ کے گھر میں کتنا عرصہ غلام رہے ہیں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 ہم ایسا کریں گے مجھے مراتب شاہ صاحب کی یہ بات بہت اچھی لگی کس نے بتائی تھی ان سے جو مراتب علی شاہ صاحب متضم ہوں ان کی بات مجھے ہے ایک لڑکے نے بیان دی تھی کا نکل گیا ہاں وہ رنگ یہ کر رہا تھا نا ادھر لڑکا مدفر شاہ صاحب کا فکر کیا نام پہنچا شاعرہ جس کو میں نے کہا مجھے شاہ پڑھاتے تھے تو مجھے تھے بیٹا ایک دن لو نمک اور مرچ کے ساتھ کھانا کھا لیا کرو ہفتے اور مہینے میں کبھی لسی لس کے ساتھ کبھی بسے کبھی ٹکڑے خشک پڑے ہوئے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 خوشی کے ساتھ بالکل آیا جا رہا ہے بالکل ایسے کریں گے بتاؤ کیا کیفیت گزر رہی ہے نفس پر سچی بتا جو بات نفس کے خلاف ہوتی ہے نا ہی خدا رکھوں کو پسند ہوتی ہے جو بات نفس کے خلاف ہوتی ہے وہ ہی حکمت وہ ساری حکمت ہوتی ہے جو نفس کے خلاف جو کے مطابق ہوگی نا آپ کو پسند آئے گی اللہ رسول کو پسند ہوگی سمجھ نہیں آ رہی یہ نہ سمجھنا کہ میں آج بچوں سے آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں نا سمجھ نہیں آ رہی آپ کے پور شریف کو مرچی نہیں لگنی چاہیے میں ایک بادشاہ تھا بزرگوں نے لکھتا ہے میرے سال میں شاہ شادی قدر لکھتا ہے ایک بادشاہ بیٹے کو ہر ہنر سیکھا ہر فن سکھایا ہر ہنر سکھایا جوتے بنانا موسیوں والا کام بھی سکھا دیا دا بادشاہ سلامت آتا کے بادشاہ بیٹے کو جائے کتنا ایک یعنی خشک کام کام سکھا رہے ہیں اس نے کہا یار بادشاہ پنجابی چاہشاہی لیتے نہیں جاتی بادشاہی ہمیشہ نہیں رہتی میں اس کو اس مشکل وقت کے لیے تیار کر رہا ہوں اگر بادشاہ ختم ہو جائے اور اس پر کوئی وقت آ جائے تو کم پاس کا ماحول نہیں تو جوتے بنا کر اپنی روٹی تو کھا لے گا کسی کا محتاج تو نہیں ہوتا آپ کہیں گے جوتے بناتا ہے جوتے بنانے والا بھی تو بہت ساج ہوتا ہے لوگوں کو ارے بھائی بہت اگر وہ ہوتا ہے تو خریدنے والے بھی محتاج ہوتے ہیں یہ محتاج ہی محتاجی نہیں ہوتی ان کے لوگ بہتاج ہوتے ہیں ایمان سے بتاؤ جوتے والے دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں ہم چل کر جاتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس جوتے بھیجنے آتے ہیں آنا چاہیے محتاج ہے پیرا ہوں ہای ہوئے نہ لگتا وجہ سے میرے بھائیوں اپنے آپ کو ہر طرح کی تکلیف کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کیا کہا میں نے اگر آپ نے پہلے دن کو تیار نہ کیا ہوگا اچانک آ گئی تو بہت پریشانی ہوگی جب آپ سیئر پہلے سے کو بنا لیں گے ارے بھائی یہ دنیا کا جان ہے یہ تکلیفوں کا جان ہے ادھر آنا ہی آنا ہے لہٰذا ہم نے صبر کرنا ہے جب آ جائے گی تو آپ تو پہلے ہی تیار بیٹھتے ہیں سمجھ <تصفح> نہیں آ رہی یار <تصفح> یہ جہان دکھوں کا ہے سکھ مل رہے جنت میں ہو سکھ سوائے جنت کے نہیں مل سکتا ہے وقوف ہے آدمی کو یہاں پر سکھ تلاش کر تو گوج لوگ سکھ تلاش کرنے میں ہمیشہ دکھ میں رہتے کیا <laughs> کہہ رہا ہوں سکھ کی تلاش میں رہتے ہیں اور دکھ ہمیشہ رہتے ہیں سمجھ آ رہی ہے کتنے اتنے بے وقوف ہیں وہ تو ہمارے پورے مختار کے آیا ہے نا آپ لوگ فرماتے ہیں حسد بہت منصف ہے حسد ہوتے ہیں نا حسد حسد کی بیماری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچائے حضور فرماتے ہیں یہ بہت بڑا انصاف والا ہے حادل ہے کیسے کہ جب جو کوئی آدمی کسی کے ساتھ ہسد رکھتا ہے جو آدمی ہے یہ حسب اس کو پہلے بار سے اس کو بعد ملتی ہے وہ تو جب مرے گا مرے گا یہ پہلے مر جاتا ہے <ties> جیسے حکمت کی باتیں ہیں شامل شریف میں پڑھا صف و حد المصنف ہے ہمارا جو کاتب ہوتا ہے کتاب لکھنے والا مصنف کا دشمن ہوتا ہے مصنف کچھ لکھ کر جاتا ہے وہ کچھ لے کے بات زمین آسمان میں فرق پڑ جاتا ہے اگر کہتے ہیں دیکھا ہے پھر ہر قسط کو صحیح بھاشا کی ریت سے کوئی اتنا صف و حدوب المصنف حدوب المالف سمے لگیسد ہو منصف ہو یق تو لار دینا کب کو مار دینا حسد بڑا منصف ہے حسد کو مار کو مار دیتا ہے محسود سے پہلے کیونکہ یہ ہر وقت مرتا پھرتا رہتا ہے پٹ دیا گٹ گیا بزرگ لوگ اگر اللہ تعالیٰ معافی دے یہ جی پریشانی آنے لگے کسی کے خلاف تو وہ بغیر کون دعا کرتے ہیں ایسا دور کرنے کا بہترین نسخہ بہترین نسخہ اگر کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے زوال کی تمنّا تمہارے دل میں ہو یار اس کے پاس نہ ہو یہ کہا میرے پاس ہو اس کو رشک کہتے ہیں یہ جائز ہے اس کو ہبسہ کہتے ہیں ہبا عربی میں اردو میں رشک کہتے ہیں یا اللہ جو اس کے پاس ہے میرے پاس ہو جو نعمت اس کو دیا مجھے بھی یہ ہے یہ چائز ہے لیکن حسد حرام حسد یہ زوال کرنا کسی کے نعمت کے زوال کی یہ آئے کیا اس کے پاس نہ ہو یہ اس کے پاس نہ رہے اس کا علاج بہترین یہ ہے بدلسم سے اس کو دعا دینا شروع کر یا اللہ اس کو اور سے اور سے کوئی اور جو لینڈ میں بس میں نہیں ہو رہا نہ روینا کھا کر میں ہوں میں آپ کے حاجی موٹا صاحب کھانا آپ کا تقسیم کریں گے میں آپ کے سر پر دو سات رہ کر دیکھوں گا کھاتے ہیں سمجھے آ رہے ہمیشہ طلب رکھ کر اگر دو روٹیوں کی طلب ہے ڈیڑھ کھائے آدھی گرہن چھوڑ حکمت کے اصولوں کو پورا کریں تاکہ صحت مند رہے سمجھ نہیں آ رہے بات کی hmm. اور جو علم کی ضرورت ہے اس کو پورا کرے علم, علم, علم, علم, علم کا تقاضا ہے علم کی ضرورت ہے اس کو بھوک دینا نا اس کو آپ کو سیدنا ابام اعظم حنی فربی اللہ تعالیٰ کو آ, فرمان عالی شان مناقب الامام الاعظم کتاب ہے امام خرطری امام خرازی کر تریفی اس کے حوالے سے میں نے بیان کی صاحب تھا فرماتے ہیں ہم روزہ رکھ کر روزہ رکھ کر ہم علم حاصل کرتے تھے اور پرہیزگار رہ کر ہم علم کو محفوظ کرتے ہیں سیام کے ساتھ حاصل کرتے اور تقوا کے ساتھ محفوظ کرتے آپ کے اندر خدمت کا جزبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ ہے جس کبھی کرتا کتاب پڑھتا رہوں وہ اپنے نفس کی عادت بدلے ایک میں تمہیں بہت بڑی یعنی نفس کی شرارت شہابت خفیہ کی بات کر رہا ہوں شہابت خفیہ اس کو کہتے ہیں اگر نماز میں دل نہیں لگتا جی کرتا ہے چلتی بھی پوری کتاب میں لگتا ہے سمجھ لو خدا کے لیے وہ نہیں پڑھ رہا نفس ادھر خدا, خدا.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 दरवेशों की खिदमत यार कपड़े धो लू किसी कोई थका हुआ है उसको दबाऊं यार लेकिन छोटा बड़े को नहीं, बड़ा छोटे को नहीं, देन बड़ा बड़े या पेड़ लगा दो इसकी खिदमत कर यार इसको खाना चाहिए बाजार से कुछ चीज चाहिए मैं लाकर दे देता हूँ अगर नक्श ये जज्बा नहीं रखता और इस तरफ शौक नहीं करता یعنی خدمت کی طرف مائل نہیں ہوتا پڑھنے کی طرف مائل ہوتا ہے بنتا ہے پھر خدمت کی طرف اس سے محلن کرو میرا اپنا یہ جی حال ہے میرا اپنا یہ جی حال اللہ تعالیٰ مجھے دے آمین کہ کتاب پڑھنے اور پڑھانے تھوڑا چیز کرتا ہے نماز ذکر فکر اللہ تعالیٰ کی یاد تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرنا اپنی حقیقت کو یاد کرنا کہ منیز قطرے سے بنا ہوا ہوں یہاں پر آ کر کتنا غفلت کا گزر کے آگے پتا نہیں کیا بنتا ہے کیڑے آگے قبر کے قبر کے اندر جا کر پھر آجر کے میدان یہ سارا منظر اگر سامنے وہ تنہائی میں بیٹھ کر اور یہ منظر سامنے رکھنا اور پھر جو ہے اللہ تعالی کا خوف اور فکر پیدا کرنا یہ چیزیں جو ہے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 آپ صلی اللہ وی سفر پر تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کرام اجمائن کے اجمائن میں سے ایک جماعت آپ کے ہم رکاب تھی ذرا میں کہہ رہا ہوں صاحب کرام تین جماعت آپ کے خام راپ تھی ایک جماعت کچھ صاحبہ کرام نے روزہ رکھا تھا کچھ نے نہیں رکھا تھا سفر کے دوران سفر کی ضروریات پیش آئی آپ علیہ وسلم کہ کچھ صاحبہ کرام خدمت کے لیے نکل پڑے آگ جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنے ایندھن اکٹھا کرنے کے لیے سمجھ نہیں آ رہے اور کچھ جو ہے وہ ذکر فکر میں روزہ رکھا ہوا تھا بہتر روزہ رکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے افضل بہتر وہی ہیں تم نے روزہ رکھا ہوا لکڑی تم سے افضل وہی ہیں وہ جو خدمت میں مت ہے च्यार, च्यार, च्यार. بھی بحی بحی بحی میں بھی وہی بھج کہوں گا آپ سے افضل وہی ہوں گے ذہین قابل کتاب سمجھنے والے وہ اور وہ ہو سکتے ہیں تم میں جو جو ہیں وہ ہیں جو ہوں گے وہ ہوں گے لیکن افضل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی ہوں گے جو خدمت ہے درویشوں کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اگر اللہ کا قرب چاہیے تو اس کا اس طرح ملے گا اور اگر کتاب کا قرب چاہیے تو کتاب میں مضروب رہے کتاب کے قرباد مل جائے گا لیکن ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے کتابوں کے راز کتابوں سے پڑھ کر ان پر کھل جاتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود مصنف جو ہے اس کے ذہن میں وہ بات رہی آتی جو اس پڑھنے والے کے ذہن میں آ جاتی ہے ایسا عجیب اتفاق ہو جاتا ہے حدیث باغ میں آ گیا مان حامی ما لم یعلم. جو شخص عمر منہ رہنا اور بات میں یہ لا توجہ ہی گلی اور غلی سے پتا اس کو نکالو پوری توجہ کے ساتھ ہر چیز کو توجہ نکالے اور مایا مان حامیلا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 حضرت سید راج جو ہے تعالیٰ نو کیا مخلوق جو ہے مخلوق اس کی سفت جہل ہے علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی سفت علم ہے الفجال نہیں تو اگر اس کے پاس علم آئے گا تو اس سے آئے گا مخلوق میں علم ناممکن ہے بغیر خالق کے دینے کے بولو بول بولوکن ناممکن ہے اس سے تعلق جوڑو اس سے رابطہ کرو سر سمجھ نہیں آ رہی اس سے رابطہ سوائے تقوا کے اور کسی طریقے سے اگر ہلک سے جڑتا اگر کہو حلو میں اقلی منتقل سے جڑتا تو یونانی اوپر جڑ جاتا اگر حتیثوں کو کرنے سے کتابوں کو زبانی یاد کرنے سے فقہ کی کتابوں کو یاد کرنے سے مل جاتا پھر وہ قربیہ دیابنا کو ملتا رواف کو ملتا محتاض کو ملتا کررامیہ کو ملتا اور بد مذہب لوگوں کو ملتا یہاں عال سنت کے سوا کسی کو نہیں ملتا اللہ تعالیٰ کا قرب اللہ تعالیٰ کا قرب سنت وہ ستوے میں بند ہے لہٰذا صرف تخوا اس کے ساتھ ایک رشتہ ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے والا صرف رشتہ جس کو تخوا کہ بولوا جس کا ہم مانا کرتے ہیں پرہیز آ پرہیز ہو بولو پرہیز ہی کے کیا منع ہوتا ہے کیا بچنا پرہیز کرنے کا بچنا دور ہو جانا جی میں ہم کہتے ہیں بھائی بچے میں آیا اس بندے کو پرہز کری ہوں <تصفح> گے تو پرہیز کار یہ سب کار لفظ مانا دینے کے لیے لگایا گیا پرہیزگار پرہیز کرنے والا یہ کرنے والا اللہ تعالی نے جس سے روکا اس سے پرہیز بول تانا تھام تانا تھانی جس کو ہم کہتے ہیں ہٹ हरामी کیا کہتے ہیں ہٹ ہرامی سے اللہ تعالیٰ نے بنا سکا ہاں فرماتے ہیں جو ہوتا ہے سوستھ سمجھو وہ ہے وہ ہے بہت, وہ ہے yeah. بہت. بہت آفکتی ہے؟ no. سے کوئی خیر آ سکتی ہے بہت yeah. سے کوئی نہیں خیر سمجھ بات ہے بھائی سوستی چھوڑ دیں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں حضرت احمد سرکار آپ کو جب اٹھاتے ہیں تو آپ کو اٹھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح اب کوشش تو کر رہا ہے بدل رہا ہے الحمدللہ للہ بہت کافی بدل رہا یہ جو حدیث پاک آپ کے سامنے میں پڑھ رہا تھا اس کے اندر آگے یہ بھی ہے سبحان اللہ فرمایا ہاں اس حدیث میں یہ اور حدیث میں وہ پہلی پہلی حدیث ہے میرے خیال میں کتابیں پہلی حدیث کہ جہاں لوگ دین کی بات سننے کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں خالص دین وہ مدارسوں والا نہیں تنجیموں والے سنجیم المدارس کے ملاوں کا نہیں دین میں رکھنا وہ دین ہی نہیں ہے وہ کم ہے کم رہتا ہے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 یہ صحیح علم کا مرکز بنایا دین کا انزل اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان پر سکینہ اتار دیتا ہے یہ سکینہ ادھر ملتا سکینہ جو ہے نا وہ بی بی سکینہ نہ سمجھنا آج یہ کبارا یہ نہ سمجھنا بی بی سکینہ نہیں ہے سکینہ سے مراد سکون قلب ہے حضرت صاحب سے بول رہے ایسا نکال میرا اپنا ایپ نکلا نیت کرتا ہے یہ وہی سکون ہے جو سرداری بیاسوں کو ساری دنیا کے سامان تاج میں نہیں ملتا آخر وہ کبھی گانا سنتا ہے اور روزانہ دلا کرتا ہے سرداری کا بچہ پتا نہیں کیا کچھ کرتے ہیں یہ لوگ سکون لینے کے لیے بے سکون ہے پھر آ کے کر نشہ کرتے ہیں وہ شرعہ وہ کیسے سکون لیتے ہیں کہ اگر ہوش میں رہے تو پھر پریشان ہوں گے اب بے ہوشی ہو جاتی ہے وہ کتنی کا بچہ جب بے ہوش ہو گیا تو سکون ہے جی وہاں پی سکون تو یہ ہے دار رہے اور سکون میں <laughs> رہے ہوش میں رہے کر سکون میں رہ کتنا کٹ کر کے بچے ہیں یار لہنوں کی کیا کیا برائیاں بندہ بیان کر کیا ہماقتے ان کی بیان کریں کیا لہنتیں ان کی بیان کر تو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 بہت جتنی ان کے پاس ہے وہ ساری بارڈر سے ہٹا کر ہمارے اوپر لگا دیں گے کہ جلدی کرو ان کو مارو ان کو کہو ہمیں سکون دو نہیں تو بنا تمہاری خیر نہیں ہے لیکن یہ عجیب چیزیں لڑائی سے ملتی نہیں ہے اگر کوئی کہے کہ فکیر اللہ کے کو ہے فینا سکون کے مارا دیکھنے آکڑا ایلان کیا جا پہلے یہ بھی کیا میری <تصفيق> تو مطلب دعا ہے سی پین اپنے گی تو ترپ نہیں رہے گا اور داری دنی. اگر بزرگوں سے سکون لینا ہو ہونا تو بزرگوں کی خدمت میں بے بےسکون رہنا پڑتا ہے <استق>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 آدمی کہتا ہے میں بس وہاں جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں باہر جا رہا ہوں جناب بس روزہ تو کما کر لاؤں گا پھر سکون میں رہوں گا یہ تیرا یہ تیرا وقت جو پریشانی سفر کی مصیبتوں میں اور پتہ نہیں کیا کر کمائے گا ادھر کیسے چتر کھائے گا کہاں چڑھو گا تیرا یہ ساری مصیبتیں جو جیلے گا تو اتنا وقت تو پھر سکونی میں گزر گیا نہیں اگر یا نہیں ملتا بھی ہے وقت یا نہیں ملتا تو بے وقوف اگر فکر چھوڑ دے تو جہاں پر سکون ہے رہی کسی وجہ سے اکبر البادی ہمارے فرماتے ہیں مبکر اسلام ترجمہ لسان الحقیقت جن کو کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ بےغرد ہو کر سکون سے زندگی کٹنے لگی بےغرض ہو سکون سے ہر کے خواہش نے ہمارا بوجھ ہلکا کر دیا ہاں ہاں ہاں کر کے خواہش مثال دیتا ہوں اگر مجھے خواہش ہے کہ یار کا سیل ہوٹل سے کھانا کھا تو کا سیل ہوٹل تک جانے کے لیے تو آ کر وقت چاہیے چل کر جانا پڑے گا ٹھیک ہے نا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 اب پیسے کون سے گرفت کے ساتھ لگے ہوتے ہیں بھائی کہ آپ کو سڑک پر چلتے ہوئے پتے کی طرح لگ جائیں گے آپ اتار کر جیب میں ڈال لیں گے اور چلو جب دیکھ لیں گے پیسہ حاصل کرنے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے کچھ کرنا پڑتا ہے اب آ گیا سینا چلا گیا قطار میں لگ گیا پولیس والا ڈنڈا مار رہا ہے چلو اگر وہ جنت کی ٹکٹ لے لی مل بھی ہے گولیوں کی جنت ہے اگر وہ چکلے کی मिल مل جائے ایسے ہے نا پھر اندر چلا گیا اندر بیٹھ کر اب دیکھو کتنا बाद کے بعد جا کر اس کی وہ خواہش پوری ہو رہی ہے جب اٹھتا ہے باہر آتا ہے تو تین گھنٹے ہوش ٹائم نہیں رہتی کیوں کہ وہ تو دیکھ دیکھ دیکھ کر دماغ جو ہے دل دماغ آنکھیں ہر چیز متاثر ہوتی یہ نہیں ہوتی اچھا یہ بتاؤ جب کچھ شور کانوں میں پڑتا ہے تو سکون آتا ہے یا ہے میں کئی مرتبہ بعد کے ساتھ باہر سے گزرتا ہوں تو باہر آواز آ رہی حالانکہ بند ہوتا ہے پشاور جائے نا تم کھانے تو یہ جو مالا جنگی ہے اس کا مزاج ہوتا ہے تو اس کی باہر آواز آ رہی ہوتی ہے وہی ہے نا میں نے ایسے کہا ہے اس کا مطلب میرے منہ سے صحیح بات نہیں کی میں نے جنت کہا ہے وہ تو جنت پہ رہے ہیں جنل میں گرداؤ تو ہو گیا نا ان کا اور باقی ٹھیک ہے سنو اللہ تعالی پرماتے ہیں جنت کے اندر کچھ بوجھ نہیں ہوگا کچھ شکل نہیں ہوتا پریشانی نہیں ہوگی یہ پریشانی نہیں ہوگی یہ تصویریں دیکھ دیکھ کر اپنی گوروں کی یہ جو گولیاں ہیں نا گشتیاں جو ہوتی ہیں ان کی ہورے ہیں ان کی کیا ہے اور یہ ہورے ایسی عجیب ہیں لانتیوں کی دور دور سے ملتی ہیں صرف فوٹو کے سامنے نہیں آتی کلو کچھ پورا کر لیں نہیں سڑک پورا نہیں ہوتا صرف لڑکی کے بچے باہر دیکھ دیکھ کر چلتے سوالی پڑتے رہے چلو وہ کہتے, کہتے ہیں جو نہ نا... مل سکا تیرا آسان تیری راہ گزر پہ جب صحیح ان کی زبان حال یہی کہتی ہے جو نہ مل سکا تیرا ہے آسان جو اگر تو نہیں مل سکی تو تیری راہ گزر پہ جب ہی صحیح تیری راہوں میں پڑے ہیں دل شام کے ارے ہاں محنت والے تیرے نام کے درخت ایسے نا فلمیں گشتیاں جتنا ہوتی ہیں یہ کتے کے بچے ان کے نام پڑھ پڑھ کر بس وہ اپنا کام کرتے رہتے سمجھ آئی کہ جب نکلتے ہیں دماغ کے میں ہوتا ہے پچھلی ماں گوی وہ چرکی کا پتر اسی طرح بولتا کیا کیا تبادکاریاں بننا بننا ہے ایک یہ آخر میں نئی چیز کا آرپ کراتا ہوں خاصان شریف پر گیا ہوں تو وہاں پر آخر لڑکے کا درویشن آپ آکب صاحب نے یہ مکتوطہ دیا ہے ہمارے فلندر لاہوری جو ہے ایک نظم ہے ابلیس کی مجلے سے شورا اس کا ذکر میرے موضوعات میں اس نظم کی جو نظیر الحق میر صاحب ہیں انڈیا کے بہت پرانی ہیں انہوں نے کچھ شرح لکھی ہے مجلس چھوڑا تھا یہ کی مجلس میں نے کہا بندہ یہ ہمارے ملاج کا ہے یہ مکتوطہ میرے پاس آ گیا ہے یہ اور اس سے اگر ویسے یہ تو پکی بات ہے کہ اقبال کے کلام کی شرح رول کے نالینڈ اپنے سدس کے ترقی ہمارے ساتھ کیے گا کیونکہ جو اس زمانے کو ہم سمجھتے ہیں کوئی سمجھنا اصل بات ہے جو زمانے کو نہیں سمجھے گا وہ اقبالیات کو نہیں سمجھتے کیونکہ اقبالیات کا کلام اقبالیات کتنا ہے وہ سب زمانے پر ہے زمانے سے متعلق ہے اسی لیے اقبال فرماتے ہیں سورخ دیش برکت کم مزی خات سیش برکستم مزی خار اور ہما گپتند ہما گپتند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 میرے لوگ ہم نشین ہیں ہم سبڑ ہیں ہم خبر ہیں میرے ساتھ ملاقات رکھنے والے ہیں ایک دور میں یہ جتنے حضرات میرے ساتھ آنے جانے والے ملنے والے ہیں بیٹھنے والے ہیں کوئی بنا ہوا ہے تو. کوئی بھی ان میں سے میرا نہیں ہے میرا دوست نہیں ہے لامہ ان کا دوست اس رکش کو بیان کیا کہ یہ مت سمجھنا کہ میرے ساتھ بیٹھنے والا سونے والا اٹھنے والا آنے والا جانے والا پڑھنے والا رہنے والا ہمارا دوست کا کوئی نہیں آئے مجھے جاننے والا کوئی نہیں آئے گا جب میں مروں گا جب میں اس میں دنیا سے جاؤں گا ہم آپ یہ سب کہیں گے یار ہمارا آشرا تھا سادہ بہلی تھا ہمارا یار میں اس کے ساتھ ایسے بیٹھتا تھا میں ایسے کھاتا ایسے رہتے تھے ون اے کن ویک استرا کر دیا ون ہے کن کر سکنا جن میں سے کوئی یہ بات نہیں جانتا ولیکن کن نہ سال ابھی مسافر کوئی یہ نہیں جانتا کہ میں مسافر کیا کہا کو کس کو کہا بس تجا بہ کی بات کرتا ہوں چپت یہ مسافر کیا کہتا رہا چیک گپت کس کو کہتا رہا کس کا مخاطب کون تھا جو سامنے تھے یہ نہیں تھے بتا رہے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے میرے مخاطب میں ان سے خطاب نہیں کرتا یہ سب ناوار بیٹھے نلائک ایک بھی میرے کلام کو سمجھنے والا نہیں ہے یہ گوپت کیا کرا یہ نہیں جانتے میں نے کیا کرا اور یہ بھی نہیں جانتے یہ گوپ میں کس کو کہتا رہا ہوں اور یہ بھی نہیں جانتے میں کس کی بات کرتا رہا ہوں جا کجاب معلوم ہوا وہ بتا گیا ہے ہمارے ساتھ بیٹھنے والے سب کٹو کے پتو کام کے بندے بعد میں آئے گے سمجھ نہیں آ رہی آج کام کے بندے میرے حضرت کو دیکھ رہا تھا اور حضرت کے گداؤں کو دیکھ رہا تھا حضرت کے بس درویشوں کو دیکھ رہا سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ آئیں گے جو میں نے کہا وہ سمجھیں گے میں نے انہی کو مخاطب کیا ہے اور دکھ کے ساتھ مخاطب اور جو میں جس کی بات کرتا رہا ہوں یہ آج کے لوگ نہیں سمجھ سکتے وہی سمجھیں گے کہ یہ بات صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کرتا ہے اور کسی کسی کی شلاح کی ضرورت نہیں ہے ہمارے اقبال فرماتے ہیں تیرے ضمیر کے بدکت نہ ہو تو جھولن جی کا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاپ کشاپ کا مصنف زمکشری تفسیر کبیر کے مصنف امام راضی بار کہتے ہیں قرآن کو سمجھنا ہے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 ہم کہتے ہیں رسول اکرم سلّہ رسول افرا بڑا ہے مشکل پوچھا ہے مصیب سے ڈالتے ہیں سب کرتے ہیں نا ہم میں نیم سے بانٹتے ہیں اللہ کی نیم سے بانٹتے ہیں ٹھیک ہے نا سمجھا دکھ ٹالتے ہیں ہاں ہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلمان بات ہے جی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے دو صفات مبارکہ دو نام شریف صفاتی نام رو پیم کیا روح الرحیم. ہمارے اعتقاد کی دلیل اور ہمارے اعتقاد کے صحیح ہونے پر کبھی خج اسی کے اندر موجود ہے جنہیں کو دفتوں روف کا معنی کیا ہے اور رحیم کا معنی کیا ہے پرانے فرانس میں جہاں کہیں آیا روف پہلے آتا ہے رحیم بعد میں آتا ہے اور आते آتے ہیں رعف اکیلا نہیں آتا دل مخ میں رحیم ہے ایسے لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عمدتم عزيز عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فعله سمجده فعله عزيز عليكم عزيز عليهم ما عمدتم لئے ہیں تو ہے جو تمہیں تکلیف پہچتی ہے میرے حبیب پر گرا گزرتی ہے سکھ تمہیں پہنچتا ہے محسوس سیمان پیا پہنچتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے کہ آپ کا درد نہیں رکھتے خالی تکلیف پہنچتی ہے کیونکہ بعض اوقات سمجھو بیٹے کو کچھ ہوتا ہے باپ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پرواہی نہیں ہوتی کیوں بے لہم باپ, باپ ہوتا ہے بے درد باپ ہوتا ہے درد والا بیٹے سے زیادہ سردا ہے ایسے ہیں نا اب سمجھیے ذرا غروف اور رحیم میں فرق کیا ہے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 جو کسی کی مصیبت اور تکلیف دور کرتا ہے اور رحیم اس مہمان کو کہتے ہیں جو کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے یہ بات کس نے کہی دوچرا امام امام کفر مروزی شافعی عی مذہب کے بہت بڑے امام ہوئے ہیں محمود غز کے دور کے اندر رحم اللہ مص اللہ عمل مقرب پر محبوب اللہ یعنی محمود غز نبی عبد اللہ رحمہ اللہ امام قبار مروزی شافعی جو ہیں شافعی انہوں نے یہ فرق رافت اور احمد کا بیان دیا ہے ان سے پھر نقل کیا ہے جما فخر الدین راضی نے اپنی تفصیل میں رحمہ اللہ اور پھر اس کو پسند کیا نست نہ ہو اس کو اچھا سمجھا ہے آلا... آلا... آلا... آلا... آلا... آلا... م... library... حسین قرار دیا ہے اور پھر محبت کو مستخط مشہور زمانہ ملا عبدالحکیم الحکیم شاہ کوٹی رحم الماد جو جی جہانگیر جہانگیر بادشاہ کے دور میں ہوئے ہیں اور حراب و حجم میں ان کی تحقیق و تدفیق کے ٹنکے بج رہے ہیں صنعت کی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے نفسیات کے اندر انہوں نے حواشی بیضاوی کے اندر ہواشی بیضاوی میں بھی کسی کو پسند کیا اور پھر ان سب حضرات سے شعر امام احمد وا فرباوی نے رف الغاشی ہمول ہوا شی کے اندر نقل فرمایا متول کا جو حشیا انہوں نے لکھا ہے اس کے اندر فرمایا اب رعف اور رحیم اکٹھے کیوں رکھا گیا جہاں رکھا گیا اور رعو پہلے کیوں اور رئیف رحیم بعد میں کیوں اکٹھے اس وجہ سے رکھا گیا کہ اسے دکھ ٹالنا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 ہمارے اصولی ہین فرماس ہیں حکمت کی بات ہے کہ نقصان ایک ہے نقصان کو دور کرنا ٹالنا کسی کا ایک ہے اس کو نفع پہنچانا فرماتے ہیں اہم جو ہوتا ہے نا وہ نقصان سے بچانا ہے نقصان دور کرنا ہے یہ اہم ہے نفع حاصل کرنے میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے اگر ایک آدمی دکان نہ ہے دکان بناتا ہے یعنی مہینے دو مہینے تک کچھ تو کچھ بھی نہ منافع حاصل ہو چلتی رہے گی دکان لیکن اگر پہلے دیر سے ہی گھاٹا شروع ہو جائے تو دو چار دنوں میں بند ہو جائے گی منافع نہیں آیا تو چل رہی تھی اگر کھاٹا آنا شروع ہوا بند ہو ہوگی معلوم ہوا من سمجھ رسول اکرم صلی ہم سوریہ وہاں بھی کتا جا باپ سے بات کرے اس کو کہو بتا رحیم میں فرق کیا ہے کیا ہے فرق کیا ہے پھر اس کلو کو پہلے نمبر پر تو یہ فرق آئے گا نہیں اس کو کہو بحیرت اللہ کا کلام ہے بے فائدہ تو وہ کلام کرتا نہیں پتا جب دونوں کا بے ری مانا ایک ہے تو پھر دونوں کو لے کے کٹھے کیوں کیا گیا یہ تو پھنسا ہو تو بلاغت کی منافی بات ہے کافی بات ہے اور قرآن مجید تو پسا کہ آپ انتہائی آخری مقام پر ہے جس کے ساتھ کا ممکن ہی نہیں حال ہے اگر اس کو آ جائے تو پھر کہے عالم روح کو کیسے اسی کو ہے تو اسی سے ڈالتا ہوں جو مشکل خوشاں ہو مشکل بتاؤ وہ پرانے بات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا مشکل کشا کہا گیا معلومات شریف کیا ہمارا ذرتاج کہاں سے آئے والا آئے والا مارا اور ایک رات میں نے بتایا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دام فرماتے تھے دا فیول کا یہ کہتے ہیں تم کہتے ہو شافل امراض نبی ہے وہ ہے ہے وہ ہے. باندر کا بچہ تم صرف باندر کا بچہ ڈگ دوگ ہاتھ میں لے کر بخاری تو ہاتھ لگانے کی بجائے کسی چوک پر جا کر ڈگڈوی رہا ہے محدث صاحب تمہارا کیا کام ہے ہاتھ لگانا تمہیں قرآن وزیر سمجھ آئے تو ان سے ہی نہیں <tries> آج بھی محدود جتنے ہیں ان کو کیا بجانا چاہیے ڈگڈی اور یہ بقی بات ہے سنو میں ایسے بھی کر رہی ہوں یہ بھی اداکاروں نے سبحان اللہ میرے ہوں اسے بات نکلوا دی بات دیکھو اس پر سنی ہمارے استاد بڑے استاد ہمارے بڑے استاد چھوٹے استاد سے بھی استاد کہنا بھی دوارا نہیں کرتا بڑے استاد کے استاد سے بنتا ہوں اللہ تعالیٰ چھوٹے استاد کی ہدایت دیتے پھر استاد پھر میں اس کے گھر کے کس ط کا بھی کاش کے استاد کو بخار کا اللہ تعالیٰ دیتا ہوں امین جاتا ہوں تو بڑے استاد ہمارے استاد والا منظور احمد شاید پتھر والے جنڈا والے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 کورا حدیث پڑھنے کے لیے آپ فرماتے تھے میں چلا گیا غلام اللہ پڈی والے کے پاس غلام اللہ پڈی والا جو ہے دونوں کا بہت بڑا ہاتھ بلا گزرا ہے غلام اللہ پڈی والا بتائیں کہاں اس کی قبر معلوم ہے یہ لارنس لارنسپور جنگ سے لارنسپور دراٹ میں ہے اس کے ساتھ دریا رحمت شریف ہے بزرگ خاجہ ان کے گھر کے ساتھ بالکل وہاں کا تھا ہاں ہاں وہی جو خنبیر کی شکل ہو گیا تھا دبئی میں مرا تھا خنجیب کی شکل ہو گئی تھی اور وہاں کے ڈاکٹروں نے لکھ دیا تھا حضرت صاحب کے لیے جو جس بیٹی اور پکش سے دکھ میں اس کی لاش بھیجی تھی انہوں نے لکھ دیا تھا اوپر کہ ڈاکٹری مائنا کے مطابق اس کا چہرہ جتنا مبلو ہے خیر وہ غلام خان جو ہے اس کے پاس آپ فرماتے ہیں میں دورہ تبصیل پن... حدیث پڑنے کے لیے گیا ہے حدیث پڑھنے کے لیے گیا رات کو خاص دیتا ہوں ایک سبوترا ہے جی میں سمپا کنڈ ہے کڑا بنے ہیں سبوترا ہے اونچی لگا ہے اس پر حضرت صاحب ڈگ ڈگی لے کر بجا رہے ہیں اور جتنے آپ کے دورہ حدیث کے تولبا ہیں وہ سارے بندر بن کر ناچ رہے ہیں اس بات کیا جب یہ کام دیکھا صبح اٹھا کمال ہے میں تو حدیث پڑھنے آیا ہوں یہ حدیث پڑھنے والے بندر ہیں حضرت مداری ہے آپ نے دیوبندیت سے توبہ کی مولانا منظور احمد صاحب کے انڈاروی نے اللہ تعالیٰ ان کی ان پر رحمت فرمائے اور ان کی فرمائے تو توبہ تھی اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے آکر مولانا سدار احمد صاحب جو فیصلہ ان کے پاس آکر میں نے دورہ بھی پڑا تھا کہاں میں آپ کو نہیں منگائی تو میں نے صحیح کہا ہے ٹوٹو آدمی ہونی چاہیے یہ واقعہ جو ہے یہ اس جملے کی تعریف سمجھ میں آ تو بھائی میں نے یہ کہتے ہیں شافل امراض رسول اللہ کو کیوں کرتے ہو اور میں نے کہا نام تھی شافل امراض میرے نبی پاک نے بخاری شریف میں مدینے کو مدین شریف کی مٹی کو فرمایا بخاری شریف کے اندر پوری کتاب اور خواب بنا ہوا ہے دم کھانے کے متعلق کس کے متعلق کتنے ابواب ہیں کتاب پوری اس کے ساتھ کتنے ابواب ہیں قرآن مجید کے ساتھ دم اگر مقدس کلمات کے ساتھ دم اس کو روپیہ کہتے ہیں روپیہ رخا اس کی جمع کتاب الرخا بال قرآن اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیمار سے آتے دم کروانے کے لیے آپ جب کرواتے نا تو اپنا لعاب شریف مور شریف سے لے کر انگلی شریف شہادت والی کو لگا کر زمی مٹی شریف جو مدینہ شریف کی ہوتی اس پر ایسے ایسے ایسے کھیت سے گماتے رہتے تھے اور مٹی شریف اپنی انگلی مبارک کے ساتھ لگاتے رہتے تھے اور پکر فرماتے بسم اللہ ہے تربت تو عرفنا ری کا تھے باہنا یش فی شکیمانہ بیدنے سے بیدنے وقت نا کیا ہماری زمین کی مٹی تربت و دینا اس میں تکسیف ہے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 اس کے اوپر کوئی فلسفہ کا اثر تھا جس کی وجہ سے اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی ہے اور وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ امام بیضاوی کی تفصیل جو ہے اس سے بچنا چاہیے اس کے اندر احتیاط کرنے چاہیے کیونکہ اس کا در فلسفہ کی باتیں شامل ہو گئی ہے امام سے اوپر ذرا فلسفہ کا اثر تھا جس کا جس طرح کی تفصیل جو ہے اس کے اندر احتیاط کی ملاوٹ ہے احتجاج کی اسی طرح اس میں فرمسا کی ملاوٹ ہے اور جو انہوں نے کتاب مسافی کی شرح لکھی ہے نا میرے پاس سے پڑھی ہے اس کے اندر کا ہے تو یہ بات انہوں نے والی ہے تاکہ بیناوی رحم اللہ نے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تو رد کرنے والے بہت جیسی نے رد کر دیا انہوں نے صحیح کیا ہے انہوں نے کہا کیا یہ فخص میں کافی یہ بات میں نے لکھا امام ہمارے امام احمد رضا بریلوی بھی ربی اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ بےزابی تصویر پڑھتے ہوئے خیال کرنا چاہیے اس میں فلسفے کی ملاوٹ ہے انہوں نے نقل کیا رد کرنے والا ہو لیکن میں تمہیں سمجھاتا ہوں یار انہوں نے حدیث پر غور نہیں کیا حدیث کے لفظوں میں رات موجود ہے کہ یہ وجہ فیسی نہیں ہے یہ صرف مستفا کی برکت ہے یہ وجہ سینسی نہیں روحانی ہے آپ فرما رہے ہیں ترکت ارد ناز اگر سیف ہی راز ہوتا تو یورپ کی مٹی میں بھی سینس پڑا ہوا ہے انڈیا کی مٹی میں بھی پتہ نہیں کڑی کڑی گلا پڑی ہوئی ہے تو سہ سی راج ادھر بھی ہوں گے لیکن آپ نے تفصیش کر دی قربت ہو دینا قربت دینا چلو ادھر سینس آگے ان کی مار لی جی کی بات کو آگے کیا کہو گے میری خاتے باہ ابدینا تو لو تہان شریف کے اندر کوئی سائنسی راز تھا تو میں پھر پوچھوں گا حضرت کیا ہے بتاؤ کیا اللہ تبارک و تعالی نے کے اندر جو سینسی چیزیں رکھی ہے ان کے اندر کو اثر رکھتا ہے کیا के کے اندر اثر نہیں ہے جیسے <تصفيق> بزرگ لوگ چھ فرماتے ہیں کل سفے میں آنا آسان ہے اس سے نکلنا مشکل ہے یہ میری بات یاد رکھنا کسی وجہ سے حضور سے غوث مرا اللہ تعالی نے حوصفا میرا را جو امام حضر آج کلانی نے پاک حالات پر لکھی ہے اس کے اندر لکھتے ہیں پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا ایک سال بل آیا حضور میں پڑھتا اس کے ہاتھ میں کتاب تھی کتاب تھی آ جائے گی کیا پڑھتے ہو حضور یہ کتاب پڑھتے ہو اور نہ کھولو دیکھا تو یہ کرتا भी नहीं था यार ये पढ़ते हो उसने हजरत इसमें तो सब कुछ लिखा था आपके सामने आई थी सब कुछ उड़ गया आपने फरमाया वो एलमी नहीं है जोड़ गया जोड़ गया वो <laughs> وجہ سے ہمارے فرید الدین فرید اور پھینک کوپر کی کاپ سے بدتر لگتی ہے اسی وجہ سے جمیرے میں تجربہ ہے فلسفے سے نکلنا بہت آنا آسان جانا اسی وجہ سے فرماتے ہیں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 چاہیے سارے ہو گیا پوری دنیا کو برباد کر کے رکھ دیا گیس نے ویسے آئے گی نہیں جس کی ایک شاخ نے یہ کر دیا وہ حضرت تنہے صاحب کیا ہوں گے اس بل کا کیا پوچھتے ہو اس بل شریف کا کیا حال ہوگا جس کی شافوں کا یہ حال ہے اس حدیث مبارک نے بسم اللہ ہے تربت اللہ کے نام کے ساتھ تربت الفاظ ہماری زمین کی مٹی دہریکہ سے باقینا ہم میں سے کسی ہم میں سے بال یا کسی کے لوحب کے ذریعے لوہاب کے ساتھ یش پی ہمارے بیمار کو شفا دیتی ہے بتاؤ یش پی کا فائر کس کو بنایا قربت کو بنایا قربت مذکر مطلب دونوں استعمال ہوتا ہے بھائی سات کے معنی میں سمجھ شفا دیتی ہے وہ مٹی لو کے ساتھ مل کر دینا کنارایا ہے اس کو با صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ذکر کیا جہاں بادناکناک پروا کر مراد خود کو لیا ہے تو کنایا ہو گیا بادنا آپ کی رات سے ابوروان تو فرمایا ہمارے زمین کی مٹی ہم میں سے بعد کے के کے, کے ساتھ مل کر یش کی سکیمانہ ہمارے بیمار کو کیا کر دیتی ہے اگر بیز نے رکھتے نا وہ وہاں यही نہیں یہی توحید کہا میں بیز نے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 حقیقت میں شافی رب ہے لیکن ظاہر سبب یہ بن گیا تو آپ نے فرمایا کہ ارے بتاؤ جب آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے شہر کی بتی ہمارے جو کے ساتھ مل کر شفا دیتی ہے تو شافی امراض وہ بن گئی کہ نہ بنی کیونکہ جب یشپی کا وہ فائل ہے تو فائل کو شافی کہنا پڑے گا اسم فائل ہوتا ہے اور کیا ہوگا تو جب یہ شافی ہے تو لالتی بہادی سے کہو مصطفی کریم کے درد کی مٹی شافل امراض ہے کتنے تو رسول کو نہیں کہنے دیتا ارے سمجھ میں آئیے آج نہیں کہہ سکتے اسی طرح اسی طرح نہیں کہہ سکتے وہ بھی شفا اسی طرح نہیں کہہ سکتے ہاں وہ لوہا شریف کا نظر آئے وہی بات بابا فریق سرکار تشریف لائے درمیش اوٹے بیٹھے ہوئے پانی پر آپ سرکار نے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 کیا کر رہی حضور باس وہ کل والا جو آپ نے کام کیا تھا وہ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ کلام پڑھ رہے ہیں آپ نے فرمایا ہے یار وہ کلام تو وہی ہے زبان خرید کی نہیں ہے حضرت مٹی شریف مدینہ شریف کیا ہے لیکن اگر حضرت صاحب ریاض کاجر صاحب کے حضرت ریاض امیر ملت ہیں اور بیماری بڑھ سکتی ہے آپ کے ہاتھ مبارک لگنے سے وہ اڑ جائے گی اور حضرت کی پمپ پر تیل دلوانے کے لیے گیا ہوں یہ ایک نمبر پمپ اس پر لکھا ہوا تھا نام خزانے کے حوالے سے یا یا حج یا قیوم بار بار پڑھنے سے غیر فروری سے میں نے کہا میں نے کہا اللہ کے بتو ایسے پڑھو غیر فروری لوگ ختم یا جو آیا تھا ادھر لگانے کے لیے کام تھا ہوں اس سے تم کہہ لیتے یار تم ادھر جو ہمارے ہمارے لیے جو بےچارے پریشانوں ہو کر لکھ رہے ہو اور لگا رہے ہو چلو ہمیں تو کیوں نہیں لے لیتے ہے کہ شرائط ہوتے ہیں وظائف جو ہوتے ہیں ان سے شرائط ہوتے ہیں جلانتی کے بچے الٹا ہمارے اسلام کو خراب کرتے ہیں بدنام کرتے ہیں ایسے وظائف لکھ دیتے ہیں شرائط ہوتے نہیں ہیں جب شرائط نہیں ہوتے وہ کرتا ہے وہ پورا ہوتا نہیں وہ کرتا بنے کوئی غلط ختم ہو گیا برباد ہو گیا کہ نہیں ارے بھائی جو وظائف ہوتے ہیں ان وظائف کے لیے شرائط ہوتے ہیں مخصوص شرائط جو عمل کے وہ علیحدہ ہوتے ہیں اور سب سے بڑی شرط جو ہوتی ہے وہ دین پر عمل ہوتا ہے تخوا پرہنگاری سب سے پہلی شرط ہوتی ہے ہماری بات کی آ رہی رہے انسان اللہ تعالیٰ کا مخالف پندرہ دن چھوٹا پنجا کا بچپن اللہ کا لاکھ ابلاح وتا رہے وہ کیا انعام کرے گا بھائی